هنينستروري ان سكينه ومنسيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده صلى الله عليه وسلم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلمی کابین موضوع دیا گیا ہے خوشی اور غمی میں شریع احکامات اور مربجہ بدعات و خرافات اور آج کے دور میں مسلمانوں کا کردار اللہ سبحانہ بہانہ ہوا نے دین اسلام کو نازل کیا ہے اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طار کو مکمل کیا ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے دین کہا جاتا ہے زندگی گزارنے کے طریقے کو ہاں اس کا تعلق عبادات سے ہو اخلاقیات سے ہو معاملات سے ہو رہن سہن کے طریقوں سے ہو محاسیات اور اس کے ساتھ سے ہو انسان کی زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ ہے اسے دین کہا جاتا ہے اور اللہ سب تعالیٰ فرماتے ہیں دین عند اللہ الاسلام رب العالمین کے ہاں جو معتبر ہے اور قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے فرمایا میں جب تک غیر السلامی دین الحیح اقبال اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کرے گا اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی اور راستے متعین کرے گا فلحی یقبل اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا اور وہ جو دین اسلام کہلا سکتا تھا اللہ سبحانہ آنا ہوا نے اس کو مکمل کیا اور فرمایا علیم اسمۃ اللہ کم دینا کم و اسم تو اسلامہ دینا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور پھر اہل ایمان کو حکم دیا دینو اد قلوفی سلمی کا آفا دین اسلام مکمل ہو چکا ہے لہذا اے ایمان کے دعوے دارو اد قلوفی اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ ولاقی شیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا ان نہ وہ تمہارا واد دشمن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا بلف نا انجلا علیہ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے بلف نا انزلا علئی کا ربک جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا آپ آگے پہنچا دیجیے پہ لم سل اگر آپ نے ایسا نہ کیا ہم نے دین مکمل نازل کر دیا ہے اور لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس دین کو پوری طرح سے اپنا لیں اور اس کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جائیں اور اگر آپ نے وہ دین پورے کا پورا آگے نہ پہنچایا فما فوا پلو کا رسالا تھا تو آپ نے گویا حقیقہ رسالت ادا ہی نہیں کیا یعنی جو دین نازل ہو چکا اس میں کمی کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے اور اضافہ کرنے کا اختیار بھی نہیں فرمایا وَلَو تَقَوَّلَ عَلَيْنَا لَا مِنْ اگر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بھر کے ہماری طرف منسوخ کر دیتے مِنْ ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے پھر لقانسی ان کی شہرت کا دین تم میں سے کوئی بھی انہیں اللہ کی گرفت چھڑانے والا نہ ہوتا نبی کو بھی دین کے اندر اضافے کا اختیار نہیں اور جو دین نازل ہو چکا ہے اس کے اندر کمی کا بھی اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ہوں میں اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ نے ایک بات کہی نہیں ہے کہتا ہی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہے اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہر قسم کی پہاشی کو بغاوت کو گناہ والے کاموں کو حرام کر دیا ہے اور آخر میں اللہ نے فرمایا تعارم ایسی باتیں تم اللہ کے بارے میں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ کے بارے میں اگر کوئی بات کہنی ہے تو پھر بھی سوچ سمجھ کے کہنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے وہ بات نہ کہی اور تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین ہے اسلام ہے میرے فرامین ہیں اس کے اندر حق کو اضافہ کرنا امتی کے لیے جائز نہیں ہے جس اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنا منع ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے بنا کے بات کر دینا بالکل غلط صحیح مسلم کے اندر حامیث موجود ہیں مسلم کے مقدمے کے اندر شروع شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قادب مقعدہ من النار جس نے جان بوجھ کے اس دین کے اندر میرے بارے میں جھوٹ باندھا فوکنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا لے من کالا علیہ مالم اقل فلا فلی من میندار جس نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو میں نے کہی نہیں ہے فوکنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا لے من حج عالمی بھی حدیث یا کالے فہ و حد الکال جو بندہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے پھر بھی لوگوں کے آگے بیان کرتا ہے وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے مسلم کے ذریعے ملب سید عائشہ صلی اللہ جس بندے نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہ ہو وہ مردود ہو وہ کام دین سے متعلق ہو چاہے دنیا سے متعلق لوگ اس کو سمجھیں حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے صبح و روز میں نے لہلو نہار میں صبحوں اور شاموں میں جو کام بھی ہے ہر ایک کا تعلق اس کے دین کے ساتھ ہے لیکن کچھ لوگوں نے تقسیم کر دی ہے یہ دنیاوی معاملہ ہے یہ دینی معاملہ ہے یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے من حامل مالن کسی بندے نے کوئی بھی ایسا کام کیا نہیں سا علیہ امرونا ہماری طرف سے اس کی اجازت موجود نہ ہو فہوا رد وہ مردور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتبہ دیتے اما بعد آباد خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ باتوں میں سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات ہے اللہ رب العال کے احکاباتوں و امین ہے خیر الحدیث محمدین صلی اللہ علیہ وسلم سارے طریقوں میں سے بہترین طریقہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سرما سات اور اس دین کے اندر بدترین کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کر لیے جائیں تو کل لمحا سات ہر نو ایجاد شدہ کام وداق ہے اور ہر ودا زلالہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کنار جہنم میں لے جانے کا باعث ہے اللہ رب العالمین نے دین نازل کیا ہے مکمل پورے کا پورا نازل ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے کا پورا پہنچایا صحابہ صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گواہی دی حجر ودا کے موقع پر کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ہلکت بلب تو کیا میرے دین کی تبلیغ کر دی ہے حق رسالت ادا کر دیا ہے تو بے اخذہ ہو کے کہنے لگے نام کا وادی ہاں آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے اللہ کے احکامات کو ہم تک پہنچا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے انگلی اوپر اٹھاتے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے فرماتے باتیں فشد میں فشد اے اللہ گواہ ہو جا یہ جی تیرے بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو کام تھی میرے ذمہ لگایا تھا میں اس سے عہدہ براہ ہو چکا ہوں تو نے مجھے کہا تھا کہ جو کچھ بھی رادل ہوا ہے ما بڑھائی لڑائی کا ربک وہ سارے کا سارا کچھ پہنچا دے جو میری طرف میرے رب کی طرف سے رادل ہوا ہے میں نے پہنچا دیا ہے یہ گواہی دے رہے ہیں اللہ میں اللہ تو ان کے قول پر گواہ بند جب دین اللہ نے بنایا ہے اس کو نادل اللہ نے کیا ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل طور پر پہ پہنچایا ہے پھر کسی کے لیے کوئی اتھارٹی کوئی حق باقی نہیں بچتا کہ وہ اس کے اندر کمی کرے یا اضافہ کرے اور آخر جی آخر جی دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا معاشرے کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے آخر لوگ ہیں کمبا ہے قبیلہ ہے برادری و خاندان ہے خیش و اقارد ہیں آہزہ و اقردہ ہیں لوگ کیا کہیں گے پھر ایسی باتیں کر کے دین کے اندر ترمیم اس کے اندر حق و اضافہ کوئی کرے اور کہے کہ یہ دائد ہے من اظلم من من اس طرح اللہ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ وہ لوگ تھے اتخذوا تحد و من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے اخبار و روحبان کو اپنا رب بنایا تھا وہ کیا کرتے تھے جس کو حرام قرار دیتے لوگ حرام مانتے جس کو حلال قرار دیتے لوگ حلال مانتے یہ نہ پوچھتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور انبیاء نے اس کے بارے میں کیا کہا آج اگر یہی کام مسلمان کرنے لگ جائیں تو ان کے لیے کیا جائز ہو جائے گا اور پھر ہمارے ہاں خوشیوں اور غمیوں کے موقعوں پر جو انداز اور طریقہ کار چلتے ہیں کون سی خورافات و بدعات ہیں اور شریعت کی حکم رجولیاں ہیں جو یہاں پر نہیں پائی جاتی خوشی کو لے لیجیے پہلے آج تو مسلمان خوشیاں منانے کے اور بہانے بہانے سے جشن باہ کرنے کے دل دادا ہے بہانے تلاش کرتے ہیں کئی اچھلنے کودنے کا خوشیاں منانے کا موقع بھی اس آ جائے پھر خوشی کے موقع وہ گھرتے ہیں طرح طرح سے اور اللہ تعالی کی بغاوتیں رب کی نافرمانیاں انتہا کو اپنی بام عروس کو پہنچی ہوئی عید کا موقع لے لیجیے عید سال بعد آتی ہے اللہ نے دو عیدیں مسلمانوں کے لیے متعین کی ہیں پہلے کتاب سال میں دو بار خوشی منایا کرتے تھے عیدیں دو ان کی ہوتی تھی فرمایا لقت ابزم اللہ خی رئی اللہ تعالی نے ان دو دنوں کی نسبت انہیں دو بہتر خوشی کے دن دیے ہیں عید الفطر و عید الاضحا ایک عید الفطر کا دن ہے ایک عید الاضحیٰ کا دن خوشی منانی ہے اس کا کیا طریقہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو خوشی دے وہ اللہ کی زیادہ عبادت کرے اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے جتنی بندے کو خوشی ملتی ہے اللہ کی طرف سے اس پر پابندیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی یہ دین اسلام کا مزاج ہے دن رات میں اللہ نے پانچ نمازیں فرد کی ہیں سجر دوشا لیکن عید کا دن آتا ہے چھٹی بھی فرد ہو جاتی ہے کہ نمازیں عید بجماعت تم نے جا کے ادا کرنی ہے صحابہ کرا فرماتے ہیں تو میرے ماں ہمیں حکم دیا جاتا تھا ہم خود بھی نکلے اور عورتوں کو بھی گھروں سے نکالیں حتا کہ وہ عورتیں جنہوں نے نماز ادا نہیں کر دی وہ بھی عیدگاہ گاہ میں پہنچے وردنا دعوت المسلمین مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں اس قدر اہم ترین فریدہ عائد کر دیا کیوں آج مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے اور عیدین ہو یا نکاح کا موقع ہو خوشی کا موقع ہے اس موقع پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطبہ ارشاد کرنے کے لیے کہا آپ کیا آئےتے پڑھتے یا ستا کو ربق ملا خالہ کا کو ملنت سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا فَبَشَّرَهُمَا من بِكَرَمٍ مِنْهُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ چار مرتبہ کہا اللہ نے اتنا کلّا اتنا کلّا اتنا اللہ, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو خوشی میں آ کے کہیں رب کو نہ بھلا دینا خطبہ ہے عید کا خطبہ ہے نکاح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ سے ڈرو رشتہ داریاں نہ توڑنا اللہ سے ڈرو اللہ رسول کی اتاس کرو یاد ہو جاؤ گے اللہ سے ڈرو ساری زندگی مسلمان بن کے رہو تمہارا ایک لمحہ زندگی میں ایسا نہ آئے کہ تمہاری حالت ایمان کے علاوہ کسی اور کیفیت کی ہو نہ تمنا اللہ عام تم تمہیں جب بھی موت آئے تمہاری حالت اسلام والی ہو ایمان والی ہو موقع خوشی کا ہے فکر آخرت کی دلائی جا رہی ہے موقع خوشی کا ہے لیکن حکم دیا جا رہا ہے اللہ سے جڑنے کا یہ اسلام کا ایک مزاج ہے یہ فطرت پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا فطرت اللہ اللہ فطر الناس صاح یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ سلح تعالی مومن کو اہل ایمان کو خوشی دے کر اس پر پابندیاں بڑھا دیتے ہیں ہمارے ہاں تصور ہے کہ آج خوشی کا دن ہے چلو جو مرضی کرو بچہ غلطی کرتا ہے عید کے دن شادی کے موقع پر ماں باپ اس کو نظر انداز کر دیتے کوئی بات نہیں خوشی کا موقع ہے چلو خیر ہے آج اس کو کچھ نہیں کہتے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں خوشی ملی ہے پانچ کے بجائے چین مادیں پڑنا پڑیں گے ماد عید بھی تم پہ فرد ہو گئی ہے فجر تو اور اثر مغرب وہ اپنی جگہ پر پائیں گے اس کی شادی ہوئی ہے خوشی ملی ہے اس پر پابندیاں بڑھ گئی ہیں شادی شدہ کے لیے خدائیں ڈبل ہو جاتی ہے دین اسلام کے اندر جیسے جنا کی حد ہے کمارا ہو جلسو میاسن و تقریب و حامن سو کوڑے ایک سال کے لیے گلاوت لی شادی شدہ ہو جائے رجم کیا جائے گا سنسار کیا جائے گا پابندیاں بڑی ہیں لیکن ہمارا مزاج وہ اسلام کو قبول کرنے والا نہیں وہ آزادیوں کو چاہنے والا اور خوشی کے موقع پر عید کا موقع ہو شادی بیاہ کا موقع ہو مسلمانوں کا لباس دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے لباس پادل کیا ہے یو واری سو آتی کمبھ جو تمہاری سو آت کو شپاتا ہے فکر کوسی کرتا ہے وہ اور بائیں سے زینت بھی ہے وہ لباس تقوا غالبا خیر تقوے کا لباس تو بہت ہی بہتر ہے اللہ نے لفظ بولا ہے سو آتی کم لباس وہ چیز ہوتی ہے جو تمہاری سو آت کو شرم گاہوں کو چھپا لے شرم گاہوں پر کبر بن کے چپٹ نہ جائے لپٹ نہ جائے جاری کا مانا تو اس طرح یہ دیوار ہے نا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں یہ مانا ہے یواری کا ایک ہوتا ہے کبر چڑھانا یہ عربی کا لفظ ہے انگریزوں نے عربی سے چوری کیا ہے جس طرح کسی بھی چیز پر کتاب پر مثلا قبر چڑھا دیا جائے اس کے خط و خال نمایاں ہوتے ہیں اللہ نے قبر کا لفظ قرآن میں بولا ہے اللہ دن پر رات کا اور رات پر دن کا قبر چڑھاتا ہے اللہ کو آتا تھا لیکن لباس کے لیے یہ لفظ نہیں بولا فرمایا یواری سواتی یعنی لباس کھلا ہوتا ہے جس کو اللہ لباس کہتے ہیں وہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہوتا جسم کے آگاہ خرط و حال نہیں ہوتے یہ لباس کی تاریخ اللہ نے قرآن میں کی ہے سن نبیدا کے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے منع فرمایا راجلو کی شرابیلا وڑے صاحب ہی ردا کہ کوئی آدمی اس نے سلوار پہنی ہوئی ہے لیکن اوپر سے قمیص یا کوئی بڑی چادر نہیں ہے تو اس حال میں نمازنا پڑے کیوں رکو کرے گا کرے گا اس کی شلوار اس کے صدر کے ساتھ چپٹ جائے گی اس کے خدو خال نمایاں ہونے کا اندیشہ ہے اتنی احتیاط بڑھتی ہے اتنا ہیا والا اور غیرت والا اور شرم والا دین یہ تو شلوار شلوارسلی راجلوک کی سرابیلا شلوار جتنی بھی تنگ ہو کھلی ترین پینٹ سے بہرحال کھلی ہوتی ہے ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لو کیا لباس پسند ہے خواتین ہیں انتہائی تنگ لباس بڑیا قسم کا آدھے آدھے بازو آدھی آدھی پنڈلیاں برانا مردوں کو حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت المؤمنی الا انصافی صاف مومن بندے کا اظہار وہ نصف پڑھی تک ہوتا ہے یہ ایک حد ہے میار روی کی لوگ سمجھتے ہیں نصف پنڈی پہ سلوار کرنا تشدد ہے بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آئی بات کی یہ ایمان کی علامت ہے نصف پنڈی پہ سلوار ہوگی دونوں طرف سے بچی ہوئی کیوں تکنے تک پہنچے تو گناہ ملتا ہے اور گھٹنا سدر کے اندر شامل ہے گھٹنے کو ننگا کرنا تکنے کو چھپانا دونوں منع ہے تو میاں روی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ممنوعہ علاقوں کے این درمیان میں شلوار رکھی جائے یہ میاں روی ہے لوگ اس کو تشدد سمجھتے ہیں بیچارے سمجھ نہیں سکے بات کو مایا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تین بندے ایسے ہیں لَا اللہ وَلَا وَلَا علیم تین بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل قیامت دن کلام کرنا گوارہ نہیں فرمائے گا انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا ان کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کریں گے ولاحم آزاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ابو رحرا ربی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز کے رابطی ہیں فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہم خواب و, و برباد ہو گئے وہ نقصان اور گھاٹے کے اندر چلے گئے وہ بندے کون سے ہیں فرمایا المنان احسان کر کے نیکی کر کے جتلانے والا وسبل و ادارہ اپنے ادار کو اپنی سلوار کو ٹکلوں سے نیچے لے کے جانے والا بل منفی کو سلاتا جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچنے والا یہ تین بندے ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا نہیں کلام نہیں فرمائے گا گناہوں سے پات نہیں کرے گا دردناک عذاب دے گا ضرور اداری ہیل مخیلا سلوار کا تخموں سے نیچے چلا جانا تکبر کی علامت ہے آج لوگ کہتے جی میری سلوار نیچے چلی جاتی ہے میں تکبر سے نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سلوار کا نیچے چلا جانا ہی تکبر ہے اگر تیرے اندر تکبر نہ ہوتا تو, تو درزی کو کہتا چار ادھر چھوٹی رات کبھی نیچے جا ہی نہ سکتی کبور کی کیا تعریف کی ہے نبی علیہ السلط وسلام نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو کھانا اچھا ہو لباس اچھا ہو کیا یہ بھی ہے نہیں نہیں تبر یہ نہیں ہے بکر الحق و وغمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا حق کو ٹھکرا دینا ہاتھ کیا تھا سلوار رشت پنڈی پہ ہوتی اس نے ہاتھ کو جوتے کی نوک پہ رکھا سلوار لمبی سلوائی پھر بہانے بنائے کہ نہیں چلی جاتی ہے مردوں کو حکم تھا نصب پنڈلی پہ رکھے انہوں نے نیچے گرا دی عورتوں کو کہا تھا یغتی گی رورا پتا نہیں ہا پاؤں اوپر والا حصہ چھپ جائے ڈھک جائے نماز پڑھنے کے لیے جب ہی آئے انہوں نے آدھی آدھی پنڈلیاں کھول لی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے اس یہ سارے اس کے متوالے یورپ کے اور یہودوں نے سارا کے دیوانے اور متوالے سارا کلچر انہی کا ڈیولپ کرتے ہیں وہی سے سارا کو سفر کرتے ہیں جیسے دیکھا یہودوں نے سارا کو کرتے ہوئے ویسے کر لیتے ہیں مرد کو کہو سلوار اسے پنڈی پہ کرو وہ جی سیلاب آیا ہوا ہے جب وہ بندروں اور خنجیروں کی اولاد جوہدوں نے سارا جن کو اللہ نے قرآن میں کہا جالا مل گرا جاتا بول اللہ نے ان میں سے پوسوں کو بندر بنایا پوسوں کو اللہ نے خنجیر بنایا انہیں دیکھتا ہے کہ ان کی وہ گرمیوں کے موسم میں کچھ پہنے ہوئے ہیں نکریں پہنی ہوئی ہیں پھر یہ لندے سے جا کے پسند کر کے نکر لے کے آتا ہے پہلے آدھی پڑھی ندی نہیں کرتا تھا پھر ساری کر لیتا ہے اللہ کی مان کے ندی کی مان کے آدھی پلی نگی نہیں کی اس وقت کسی شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے جو سارا کو دیکھا سارا کچھ مول گیا شرم دی گئی حیا کو بھی تلاک دے دی اب آدھی آدھی پنڈلیاں نگی کرنے کے انکار کرنے والا پوری پل نگی کر کے بیٹھا ہے اور کہیں تو چھوٹے چھوٹے کچھ پہن کے کھیلنے کے لیے بازاروں میں پھینک باندھتے دوڑتے پھرتے ہوتے ہیں گرمیوں میں انجوائے کرتے بھی کسی ٹیوب ویل کے نیچے سر دے کر کبھی کسی کے نیچے سر دے کر انہوں نے تو آدھی آدھی رانیں نیتی ہوتی دیر کی مخالفت والا یہ کیا ہے خوشیاں منائی جا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من امت من النار لم آ رہا ہوں میری ہمت دو بڑوں ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا ہے وہ جانوی ن سیات ان کا داد بہی مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے ایک وہ لوگ وہ مرد جن کے ہاتھوں میں گائے کی بیلوں کی دوم کی طرح کے کوڑے ہوں گے یبری مبی اناس لوگوں کو پلا وجہ ماریں گے جرم و تشدد جبر و تشدد کریں گے بنی خا ان کافیات آریات دوسرا گروہ عورتوں کا ہے جنہوں نے لباس پہنے ہوں گے آریاس لباس جیب تن کرنے کے باوجود ہوں گی ننگی ہوں گی ان کا لباس لباس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا جس کو اللہ لباس کہتے ہیں انہوں نے وہ لباس نہیں پہنا انہوں نے وہ پہنا ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں کاشیات لباس پہنے ہوں گے اور اس کے باوجود برنا اور نندی ہوگی تنگ لباس جسم کے خبر و خال کو ابھاروں کو ظاہر کرنے والا نمایاں کرنے والا باریک لباس جس سے کسن جھلکتا ٹھلکتا نظر آئے ادھورا لباس بالو اڑیاں پنجلیاں ننگی چہرے بڑھنا کافی یاد لباس کہنے ہیں آئی یات نبی رحصلاف اخلاق ہے بڑھنا ہے ننگی ہے ایسا لباس کیوں پہنتی ہیں مائلات یہ مردوں پر مرتی ہے مردوں کی جانب مائل ہوتی ہیں ایسا لباس اس لیے پہنتی ہیں تاکہ لوگ دیکھیں مرد دیکھیں ہمارے اوپر مرے ہماری طرف مائل ہو ہمارے عاشق بنیں میرا کوئی تبصرہ حاشیہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارا کا سنی تل البخت مائل ان کے سر بختی اونٹ کی کہان کی طرح پیچھے کی پی جانب چکے ہوئے سر کے بعد بدھی کے اندر جمع کرتی ہیں اکٹھے ہی کر لیتی جن یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی جنت کی خوشبو ہی نہ پائے گی وَإنَّا کی قدع قدع. جنت کی خوشبو دور دور سے آتی ہے صحیح مسلم کے اندر یہ خوشی کے موقع پر مردوں زن کا پہنا جانے والا لباس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اس ترازوں میں تول کے دیکھیے کہ کیا حکم لا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر شادی کے موقع پر فضول خرچی اصراف بلکہ تبزیر فضول خرچی کے دو درجے ہیں ایک کو اسراف کہتے ہیں ایک کو تبذیر کہتے ہیں اسراف وہ ہوتا ہے کہ چیز ضرورت کی ہے بقتی ضرورت کام آنے والی ہے لیکن اس نے زائد خرچ کر دیا جائے باہر نہیں جاتے مثلا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے موتی تو نہیں پھرونے دیکھنا تو ایک دوسرے کوئی ہے اگر یہاں پہ ایک یا دو لائٹیں جلا دی جائیں تو کافی ہے مقصد حل ہو رہا ہے لیکن دائیں بائیں فضول لائٹیں جن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی نے پڑھنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے روشنی کریں خوب کریں تاکہ بینائی خراب نہ ہو نماز پڑھنے کے لیے درد سننے کے لیے زیادہ کی ضرورت نہیں اگر زیادہ جلائی جائیں گی یہ تو اسراف کہلائے گا تقریر کیا ہے ایک طے ضرورت ہی نہیں ہے خواہ وہاں پہ پیسے لگا دیے مثلاً یہ تو چودہ اگست کے موقع پہ وہ جھنڈیاں جھنڈے لگاتے ہیں کیا فائدہ ہے ان کا کچھ بھی نہیں کئیوں نے وہ دیواروں کے اوپر بڑے بڑے پردے لٹکائے ہوتے ہیں بڑی بڑی ڈیزائنیں کی ہوتی یہ دیکھیں کیسج کی چھپ پہ اتنا پیسہ ضائع کر دیا ہے اس کو تقریر کہتے ہیں سیلنگ لگانی ہے گردی سے بچنے کے لیے جس چھپ کے اوپر چھپ ہو اس پر سینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے سینے کا مقصد یہ ہوتا نا گپر سے تپس پڑے نیچے نہ آئے کیا فائدہ کچھ بھی نہیں بس خوبصورت نظر آنا چاہیے بس یہ مقصد ہے اس کو تبدیل کہا جاتا ہے دین اسلام کی اصطلاح اسراس کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ استراف کرنے والوں کو لا یہ اقبال مشر تین پسند نہیں کرتا تبزیر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اخوان شیاتی شیطان کے بھائی یعنی اسراف بھی جرم ہے لیکن تھوڑا ہے تبدیل بڑا جرم ہے شادی کے موقع پر فائرنگ چورنیاں پٹاخے یہ ڈول دھماکہ رب کی جگہ فرمانی پیسے کا دیا تبدیل ہے قیامت والے دن جب تک بندہ یہ جواب نہیں دے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا کہاں سے خرچ کیا تھا ابن آدم اپنے پہن نہ ہلا سکے گا اور خوشی کے موقع پر کیا کچھ نہیں کرتے پھر شادی کے دن سے آگے پیچھے جو الٹی سیدھی رسمیں ہیں کوئی مہندی ہے کوئی تیل کی رسم ہے پھر مکلاوے کی رسمیں ہیں بڑی عجیب و غریب بات نبی نظیر اضلاع اسلام کی شادی ہوتی ہے سعید آہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رخصتی ہونے لگتی ہے بنواتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی میری خالہ آئی وہ مجھے لے گئی اس نے مجھے تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے چھوڑ جا یہ رخصتی تھی اس کے بعد غریمہ ہو گیا مشہور بات کیا ہے ابو بدا رحمہ اللہ کا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے ساتھ ابو ودا شاگرد سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا حدیث کرتا ہے غیر حاضر ہوا کچھ عرصے کے بعد پہنچا کلاس میں استاد صاحب نے پوچھا اتنے دن کہاں رہے ہو کہنے لگے کہ جی میری اہلیہ فوت ہو گئی اور پھر گھر کے کام کاج سارے میرے دن ہیں والدہ بوڑھی ہے وہ کام کر نہیں سکتی تو اس لیے میرا آنا ذرا ناگھیر ہو گیا ہے پوچھنے لگے کیا شادی کرنے کا پروگرام ہے ابو بدا کہتے ہیں مجھے بلا کون دے گا میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے دو ٹائم کی کون اپنی لڑکی مجھے دیتا ہے صحیح ری مس رہے گا بادشاہ وقت نے جس بیٹی کے لیے رشتہ مانگا اپنے بیٹے کی خاطر انکار کر دیا اس غریب اور مسکین کی ان شاگرد کو جس کے دل میں ایمان اور تقویٰ تھا کہنے لگے تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو گے کہنے لگے اس سے اور زیادہ خوشی کی کیا بات ہے وہی کلاس میں بیٹھے بٹھائے نکاح پڑھا رہے لے کدھر گئی وہ لمبی چوری رکھنے اور بہانے ہی لے سب کچھ بھی اسلام بڑا سیدھا سا تھا. وہ نکاح کے بعد خوشی کے ساتھ گھر لوٹتا ہے گھر جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی صحیح جتنے مس جلیل القدر تادی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا میرے ساتھ نکاح ہو گیا ہے لوگ کہتے جھوٹھ بہ مارتا ہے تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا وہ بادشاہ نے مانگا رشتہ اس کی بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے اس نے انکار کر دیا تجھے وہ دے گا اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں لوگ میرا اعتبار نہ کرتے سورج گلا دروازے پہ دستک ہوئی میں نے پوچھا کون ہے کہنے لگے شہید میں نے دل میں سوچا پتا نہیں کون سا شہید ہے دو تین شہید جن کو میں جانتا تھا دماغ میں گردش کیا ان کے ناموں نے دروازے تک پہنچتے پہنچتے لیکن آواز محسوس نہ ہوئی امر مسلم کا تو ذہن میں ہی نہیں تھا چالیس سال کا عرصہ بی چکا وہ مسجد سے گھر گھر سے مسجد تیسرے کسی راستے میں نظر ہی نہیں آتے دروازہ کھولا دیکھا استاد محترم کھڑے ہیں اور کہنے لگے کہ تیرا نکاح ہو چکا ہے نوجوان آدمی ہے میں نے پسند نہیں سمجھا اس بات کو کہ تو اکیلا رات گزارے یہ تیری بیوی میری بیٹی یہ میرے پیچھے کھڑی ہے اس کو اپنی بیٹی کو ابو ابوودا کے گھر میں دروازے کے اندر سے داخل کر کے اور وہیں سے واپس آ جاتے یہ رخ چتی ہو گئی اسلام ان کہا اس کوئی لمبے چوڑے منصوبے اور لمبی چوڑی وہ داستانی نہیں ہیں آج لوگوں نے جنا کاری کو آسان اور نکاح کو مشکل کر دیا ہے الٹی سیدھی سر پہ لگا لگا رشتے ہی ناچتے چڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے کہ تم اس کے دین اور خلاق کو پسند کرتے ہو اس کا دین بھی اچھا ہے اخلاق بھی اچھا ہے اس کو رشتہ دے دو اور لڑکے والوں کو کہا لڑکے کو کہا کہ اپنے لیے رشتہ انتخاب کرنا ہے علم راست چار وجوہات کی بنا پر لوگ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں عورت کا مال دیکھ کر اس کا حسن و جماز دیکھ کر اس کا خاندان حسب و نصب دیکھ کر اور اس کا دین ایمان دیکھ کر سر سر بداط دین تری بت ادا کا تیرے ہاتھ ہاتھ آلود ہو جائیں دین والی کو ترجیح دے کامیاب ہو جائے گا جس لڑکے کا دین اچھا ہوگا وہ اپنی اہلیہ کے لیے بھی اچھا ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہوگا جس عورت کا دین و اخلاق بہتر ہے وہ اپنے خانت کے لیے اپنے سسرالیوں کے لیے بہتر ہی بہتر ہوگی معیار دین ہے اور کوئی چیز معیار نہیں بڑا آسان سا اصول اور طریقہ کار خوشیوں کے منانے کا دیا ہے آج کل لوگ خوشی کا ایک اور ڈنگ بھی مناتے ہیں برتھ منا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا گیا آپ سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں فرمانے لگے یہ وہ دن ہے میں پیدا ہوا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار کے دن روزہ رکھتے ہیں خوشی مناتے ہیں روزہ رکھ کے ادھر خوشی مناتے ہیں جلوس نکال کے دیگے پکا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی اپنی پیدائش کی روزہ رکھ کے رب کی عبادت کر کے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ شکر ہے وہ ہستی چل بسی جو ان خرافات فات سے مناتیا کرتی تھی جس کی یہ سیرت تھی کہ بازاروں میں الڑڑ بازیاں نہیں کرنی بلا گلا سخواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اونچی اونچی چیخا چلایا نہیں کرتے اگر روڈ بھی بند ہوتے ہیں راستے روکے جاتے ہیں میرا بہت برا بندہ ہے جو راستہ روکتا ہے راستے میں بیٹھتا ہے تو اس کو حق دو تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کرو یہ راستہ روک روپ کے لوگوں سے چندے وصول کرتے ہیں راستہ روک روک کے جس نے میلاد مناتے ہیں دعوی کیا ہے عشق کا اپنی ماں بہن کے لیے لفظ عشق نہیں بولتا عشق کہتے ہیں الحب آ شاہبا شہوت والی محبت کا نام ہے عشق محبت کے دس درجے ہیں سب سے بڑا درجہ عشق ہے الحب شہبہ شہوانی محبت عشق کہلاتی ہے سب سے اعلیٰ ترین درجہ خلت کا ہے لط اللہ ابراہیم خلیلا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ارے صلاح کو خلیل بنایا لکن خلیلن لط تبا بکر خلیل اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنانا بناتا لیکن میں نے اللہ کے خاص اپنی خلت کو استوار دیا دوسری جانب غمی وہ کیا عجیب و غریب صورتحال ہے کوئی آدمی فوت ہو جائے رونا پیٹنا شروع فرمایا منظارا بلخلو شپل ججوب و جہاں داغلیہ فلئی سبینہ جس نے رخسار پیٹے گرے بان پھاڑے بال نوچے جہلیت والی آوازیں نکالی وہ ہمیں ہم سے ہے ہی نہیں پتہ ہی کاپی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت بڑی اس نے جدا پدا کی اس کو سمجھایا گیا رکا گیا اس نے کوئی بات نہ سنی بعد میں آ کے کہتی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چلو اب میں صبر کر لیتی ہوں رو د میں صبر پر نہیں ان میں صبر انداز صدمہ جب مصیبت آتی ہے فوراً صبر کیا جائے یہ صبر ہے مصیبت کے نازل ہوتے ہی اترتے ہی چیخو پکار اور بعد میں کہنا جی چلو صبر کر لیتے ہیں یہ صبر کوئی نہیں جب پہلا جھٹکا لگا غمی اور مصیبت اتری اس لوگ کا تپنے ہوش و آواز کو قائم رکھ کے صبر کرنا یہ صبر کہلاتا ہے اور پھر عجیب و غریب قسم کی خرافات وہ لوگوں نے جا کی ہے میت سامنے پڑی ہے اور لوگوں کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ فلانا بندہ کراچی سے آ رہا ہے وہ فلانا پشاور سے آ رہا ہے اس کا انتظار کر لو جی گھنٹے میں دو گھنٹے میں پہنچنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی باتوں کا تصور ہی نہیں تھا کراچی سے آ ہے نماز جنازہ سرد کفایا ادا کرنے اسے پوچھو تھی نے سرد عن نماز ادا کی ہے اور جو نماز ہی نہیں ہے اس کے جنازہ پڑھنے کا کیا فائدہ کوئی عمل اس کا قبول نہیں اللہ رب العالمین کے یہاں جو بے نماز ہے سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا نماز کا فرمایا جو نماز کے حساب میں کامیاب ہو گیا پاس ہو گیا اس کی برکت سے باقی حسابوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور جو نماز کے پیپر میں فیل ہو گیا باقی ساروں میں آؤٹ ہو جائے گا قدمنا من عمل فجعلناه خزاں منصورا جتنے بھی آمال کیے ہوں گے سارے خس خاصات کی طرح بہادر کوئی وزن نہیں ان کا دل میں ایمان کا پیدا ہونا ضروری ہے ایمان کیا ہے ایمان بلاہ اور تمہیں پتہ ہے ایمان है وادہ کہا جاتا ہے اکیلے اللہ ویری پر ایمان لانے کا کیا مانا ہے کہنے لگے اللہ و رسول و عالم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تک جانتے ہیں عدیث عبد الخب صحیح بخاری میں بڑی مشہور عزیز ہے نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے علی ایمان نام ہے سادھو اللہ, علیہ علیہ اللہ, علیہ اللہ تم اللہ کی ایک ہونے کی ودو یکتا ہونے کی گواہی دو میری نبوت و رسالت کو مانو وہ تو قیم نماز قائم کرو وہ تو زکات زکات ادا کرو وہ تو سمادان آ رمادان کے رودے رکھو وہ خوبصورت مارے گنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرو یہ ایمان یہ نہیں کہا ہاں جی مانتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں اللہ کے نبی چاہتے تو فرما کرتے تھے ان تو مینو بالسلا نماز پر یقین رکھو کہ نماز ہے نہیں ہمارا ایمان یہ نہیں ایمان ہے تو کی مسلاح نماز قائم کرنا نماز قائم کب ہوتی ہے بر وقت پڑی جائے باجماعت پڑی جائے سنت کے مطابق پڑی جائے اطمینان کے ساتھ پڑی جائے ہمیشہ پڑی جائے اور صاف بندی کر کے صفوں کو جوڑ کے پڑی جائے نماز ہمارا موضوع نہیں ہے وغیرہ ان ساری باتوں کے درائل دیتے ان شاء اللہ یہ چھ چیزیں نماز کا حق ہیں اقامت کا عربی زبان میں مانا ہے یہ اتنا بھی حقوق ہی اس کام کو کما حقوق ادا کرنا پھر نماز قائم ہوتی ہے جو نماز قائم کرتا ہے وہ مومن ہے زکوٰۃ کو مانتے ہیں کہ دینی چاہیے لیکن سو پچاس نکال کے باقی نکالتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے نہیں تو زکا زکات دو جب ریل نے پوچھا ایمان کیا ہے فرمایا ایمان ان ایمانب اللہ خطبی خیری اللہ پر آخرت پر فرشتوں پر نبی و رسولوں پر کتابوں پر اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ یہ گیارہ چیزیں جس بندے میں جمع ہو جائیں وہ بندہ مومن ہے اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو ذرہ برابر بھی ایمان نہیں یہ جنازہ پڑھنے کے لیے کراچی سے پشاور سے لاہور سے تشریف لا رہا ہے جو یقین کے ساتھ اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے نماز فرد عین ہے تیرے حصے کی کوئی اور نہیں پڑھ سکتا جنابے پہ تم نہ بھی پہنچو گے دو چار بندے مل کے پڑھ لیں گے تمہیں گناہ نہیں ہوگا فردی نماز نہیں پڑھو گے گناہ ہوگا یہ عجیب ایمانداری ہے فرد این ادا نے کیا کفایہ کے پیچھے وہ لمبی لمبی دوڑے لگ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی خادمہ بیمار ہو گئی نظر آ رہی تھی کہ قریب ہے کہ فوت ہو جائے فرمانے لگے جب یہ فوت ہو جائے مجھے بتانا میں اس کا جنازہ پڑھا دوں گا صحابہ کے رضوان اللہ علیہ نے دیکھا وہ رات کے درمیان میں جا کے کہیں فوت ہوئی انہوں نے کہا کیا جگانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کرنا ہے انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا کہنے لگے جی کرے نا کا ہم نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا خود ہی جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا پر میں خبر اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے تھے ان کا دیکھے کیا دین ضروری نہیں کہ جنازے کے فلاں رشتہ دار بھی پہنچے فلاں بھی پہنچے فلاں بھی پہنچے یہ ساری اپنی طرف سے فضول کی پابندیاں ہیں جو اپنے آپ پر لگائی ہوئی اور پھر صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے ابو انساری رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کے مدینے کے انسار مدینے کے رہنے والے قبر کہاں ہے پستن تینیا رضوا کرنے کے لیے گئے تھے نا فوت ہو گئے فرمانے لگے مجھے دشمنوں کے علاقے میں آگے کر کے دفن کر کے آنا جہاں تک جا سکو آگے رہ جا کے دفن کر کے آنا اور وہاں پہ دفن کیا اور کہا اگر اس قبر کو تم نے کچھ کہا بے حرمتی کی تو پھر مسلمان تمہیں بتائیں گے کون تھا ان کے جنازے کے شریک وہی لوگ جو ان کے ساتھ تھے میں انتظار کیا گیا چلو تھوڑا سا پیچھے مسلمانوں کے علاقے میں لے جاتے ہیں یا مدینے میں واپس لے آتے ہیں صحابہ سلام رضوان اللہ علیہ وسلم کی آپ جانتے ہیں برے صغیر پاپو ہند کے اندر بھی قبریں موجود ہیں اور اللہ سبحانہ بنا تعالیٰ نے ان کی قبروں کو بھی شرک و بدت کا اڈا بننے سے بچایا ہوا ہے لوگ جانتے ہیں اہل علاقہ کو پتا ہے کہ یہاں پر قبریں سندھ کے اندر بھی دو تین قبریں موجود ہیں یہ کس چیز کے بار ہیں ہمارا طریقہ کار یقیناً صحیح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدمی فوت ہو گیا اس کو جلدی کرو جلدی اس کو رفت کیا جائے اگر تو وہ نیک ہے اپنے اچھے ٹکانے پر پہنچ جائے گا اور وہ امکان ہے اگر وہ سر ہے پدا ہوں کم تم اپنی گردنوں سے اس مصیبت کو اتار کے پھینکو جلدی کرو ادھر بیٹھے رہتے انتظار کرتے رہتے فلانا پناہ جگہ پیارا پھر آ کے تین تین دن دیرے لگا کے بیٹھے رہتے صحابہ کرام رضوان اللہ رحمائن فرماتے ہیں سنن ابن ماجا کے اندر دیس موجود ہے کلنا نہ حل آل میے کی وہ سنا تک تا نوحا کرنا آپ جانتے ہیں نا کہ نوحا کرنا دین میں حرام ہے فرماتے ہیں میت کو دفن کر دینے کے بعد میت والوں کے گھر بیٹھنا جمع ہونا اور ان جمع شدہ لوگوں کے لیے کھانا پیار کرنا ہم نوہ سمجھا کرتے ہیں پہلے میت کے گھر میت کو دفن کر دینے کے بعد جمع ہونا اور جمع شدہ لوگوں کے لیے کھانا پکانا ہم نوحہ کہتے تھے یہ نوحہ ہے نذیر اسلام کے زمانے میں اس کو نوحہ سمجھا جاتا تھا اور ہماری صورتحال تین تین دن تک بیٹھے ہیں تین دن اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے کہا ہے اور وہ سوگ کا نہیں کہا یہ بھی بڑا عجیب فلسفہ ہے احداد احداد کہتے ہیں ترکے زیب و زینت تین دن تعزیت کے مقرر نہیں جا رضی اللہ تعالی مدینے میں رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد چوتھے دن جا کے تعبیت کرتے ہیں پہلے تین دن نہیں گئے لوگوں نے سمجھا کہ تین دن تعزیت کے تعبیت کا کوئی دن مقرر نہیں جب موقع ملے تعبیت کر لی جائے جب مناسب سمجھے تعبیت کر لیں مقصود تو ہوتا ہے اہل نیت کو دلاسا حوصلہ دینا صبر دینا تو سارے ایک ہی دفعہ پہنچ جاؤ بعد میں کوئی پوچھے ہی نا نہیں یہ طریقہ نہیں ہے مقصد فوت ہو جاتا ہے تعبیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماں کانتراسن تو مین آخر انتہ سلا عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے تین دن سے زائد الا چار مہینے دس دن تک خامد اگر اس کا فوت ہو گیا تو پھر اس کی یہ عدت ہے باقی اس کے علاوہ کسی میت غم کی, کی وجہ سے اگر وہ زیب و زینت تل کرنا چاہتی ہے تو تین دن اور صحابیات چوتھے دن وہ رنگ منگوا کے چہرے پہ لگا لیا کرتی کہ ہمارا وہ رم ختم احداد کے دن ختم ہو چکے ہیں مدت جو اللہ کے نبی نے متعین کی تھی ختم احداد کیا ہے عورت بڑکیلے سوکھے کپڑے نہ پہنے تیل نہ لگائے کنگا نہ کرے بنے سمرے نہ یہ مختصر سامانہ ہے احداد کا ہمارے ہاں سوگ کا معنی یہ ہے کہ سارا کچھ چھوڑ کے منہ بسور کے بیٹھ جاؤ اس کو لوگوں نے سوگ سمجھا نہیں سوگ یہ نہیں ہے سوگ کیا ہے زیب و زینت کو ترک کرنا اور یہ کس کے لیے لمرات عورت کے لیے لوگوں نے عورت مردوں کو بھی عورت بنا دیا کہ یہ بھی تین دن تک بیٹھے رہے ہیں. بدر میں تقریباً چودہ بعض روایات کے مطابق سترہ صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے احد میں ستر شہید ہوئے کتنے دن بیٹھے رہے نبی اخلاط اصلا ایک دن بھی نہیں کترا احد کو شہدائے احد کو احد کے میدان میں دفد کیا قبریں کھود کر اور واپس اپنے مشن کوئی کاروباری زندگی کے اندر تعطل نہیں اگر ہمارے ہاں ایک یہ بھی بہان ہے نا بڑا کہ جی لوگ بڑے دور دور سے آئے ہوتے ہیں اللہ کے بردول لوگوں کا دور دور سے آنا پہلے کی ثابت تو کرو کہتے ہیں جی محبتیں ہیں رشتہ داریاں ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ان کو صحابہ کو کوئی اور محبوب تھا وہ سمجھتے تھے کہ اس کے لیے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ سارے جن کے ساتھ محبت ہے وہ پہنچے ہوئے ہوں یہ ہم نے اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے دین نے ضروری نہیں کیا یہ وہی باتیں ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر رحبانیت کو فرض کر لیا تھا سوارا ہفتہ ریا کیا پھر اس کا بھی پات نہ رکھ سکے لوگوں نے اب سارے رشتہ داروں کا پہنچنا فوتگیوں پر لازم قرار دیا ہے لیکن پورے اس پر بھی نہیں اتر سکے خانخواہ اپنے اوپر ایک بات کو فرض اور لازم کر لیا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ وہ سیجا ساتھا کرتے ہیں اگر ہمارے کچھ سیانے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا چلو یہ لوگ چونکہ جمع ہیں لہذا موقع سے فائدہ اٹھا کے درس ہو جائے اللہ کے بندو میت کے گھر میت کے دفن کر دینے کے بعد لوگوں کا جمع ہونا ہی ناجائز ہے تو موقع سے فائدہ کیسا ابتران کو شوق ہی تھا موقع سے فائدہ اٹھانے کا وہ تم سے زیادہ دین کی تقریب اور ترویج کے شاید تھے صحابیات کو زیادہ جوش اور جنون تھا تین پھیلانے کا لیکن یہ طریقہ استعمال نہیں کیا انہوں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی انہیں سکھایا خیر ہری ہری محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے طریقے ہیں بہترین طریقہ وہ ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سرل عموری مہدا ساتوا باقی لوگوں نے جتنے بھی ایجاد کیے یہ بد ترین نو ایجاد شدہ کام ہیں یہ سارے بدعت ہیں یہ پتا ضلالتوں گمراہیوں کی جانب لے کے جانے والیاں ہیں اور ضلالتیں اور گمراہیاں جہنم کا پیش خیمہ بلا کرتی ہیں تو خوشی اور غمی دونوں میں ایک مومن کا کردار مثالی ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے یا امام الانبیاء دیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے پیش کیا ہے وہ انداز وہ طریقہ کار اگر ہم یہ اپنائیں گے تو پھر ہماری نجات اور کامیابی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو معیار اور کسوٹی قرار دیتے ہوئے بھائی آمن ماں آمن تم بھی فقا دکھا اگر لوگوں میں ایمان صحابہ جیسا پیدا ہو گیا ہدایت یافتہ بن جائیں گے وہ ان طلب اور اگر پھر گئے آپ پھر یہ دور کی مخالفت کے اندر چلے جائیں گے اللہ پھر ان مخالفت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا وہ وسمیر علیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ دینی آپ کو سمیلنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توقی دے بمایہ